الرحمن و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح صاحب باقی تمام سامعین خورآ گرامی سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے نمبر آج کا درجہ ہے چار سو بارہ چو ہے ففٹی فور تو چار سو بارہ جو شروع سے ابھی تک کے درست سے دعوت شریف کا اور چوون جو ہے داوراد دا فتح کا درس نمبر چوون ہے تو اس میں ہمارے سلسلے بس ملک الجبار اولاد فرحیہ میں سے ملک الجبار کے حصے میں ہیں اس میں جو ہے لا الہ الا اللہ نمبر چار میں ہم لوگ تھے کا لا لہ اَہ کریم السّار ہاں جی اس میں سے الکریم کے جو لغوی معنی ہیں ان میں سے تھوڑا بہت کل بتایا تھا ابھی ایک اور متصل لغوی معنی توضیح جی دے کے الکریم کا جو ہے ایک اللہ کے اسماع الحسنہ کی تشریح کتاب ہے کتاب مصباح ہے اس کے سفر نمبر 435 میں پہ انہوں نے الکریم کے بارے میں ایک توثیق جی لکھا تھا تو آج وہ بتا کے آگے پھر ستار کے معنی آ لوگوں کو بتا دوں گا تو الکریم جو ہے وہاں انہوں نے لوگ مانا یہ کیا الکثیر الخیر الکریم یعنی الکثیر الخیر بہت زیادہ خیر والا پلائی والا عرب بولتے ہیں نخلت الکریمتن نخلتن الکریمتن نخلتن یعنی ایک کریم درخت کھجور کا درخت یعنی اذا ہم لحا آو کا سرا یعنی جب جو ہے اس کو بہت اچھا پھل لگے یا بہت زیادہ پھل لگے اس وقت عرب بولتے ہیں نخلتن کریمہ تو خیر الکشیر یعنی بہت زیادہ خیر نخلتن کریمہ عرب اس وقت کہتے ہیں جب کھجور کا درہ بہت عمدہ و زیادہ پھل دیں عمدہ بھی دیں اور زیادہ بھی دیں تو اس کو نخلتن کریمہ بولتے ہیں شاہدر کریم کے صفات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے یعنی بہت زیادہ خیر و بھلائی اپنے بندوں تک پہنچانے والا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ سراپا خیر کا مالک ہے اور کثرت سے بھی وہی ذات دیتے ہیں اور جتنا وہ دینا شہر سے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور قرآن پاک میں اسی کتاب میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے وقول قرآن کریم قرآن پاک کے بارے میں بے شک یہ کتاب قرآن کریم ہے یعنی مانا کیا ہے اے کثیر الخیر قرآن جو ہے بہت زیادہ بلائی والے کتاب ہے دالان دلہ اور یہ بات جو ہے کریم دلات کرتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور وال عرب تسم الزیت منحب ہو عرب جو ہے کریم اس چیز کو ولا جاتا ہے جس کا فائدہ ہمیشہ ہو و یا سلو ہو اور اس کا حصول آسانی ہو تو اسے عرب تو سما کریم اس سے اس عرب کریم کہا جاتا ہے اور من کرم یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا لطف کرم ہے کہ انّیب تج و بن نعمت اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمت پہنچانے میں پہل کرتا ہے اپنے بندوں کو نعمت فضل لطف و کرم پہنچانے میں پہل کرتا ہے من غیر استحقاق بندوں کے کسی چیز کے مستحق ہوئے بغیر یعنی بندے نے کوئی اچھا کام کیا اس کے بدلے میں اللہ اس کو کوئی خیر پہنچا رہے کوئی نفع پہنچا رہے بلکہ جو ہے بندے کی طرف سے کسی قسم کے خیر اور بلائی اللہ کو خوش کرنے والے کوئی کام کیے بغیر اللہ تعالیٰ کیا ابتدا ابتداء فرماتے نعمت کا اپنے نعمتوں کا من غیر استحقاکین بندے کے مستحق ہوئے بغیر اور اسی طرح ویا خیر اور اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بانچ دیتا ہے ویاح وہ انل مسیح اور گناہگار گار کو بخش دیتا ہے یہ اللہ کی کریم کے معنی میں لکھا وکیلا الکریم اور اسی کتاب میں آخر فرماتے اور کہا گیا کہ کریم کے معنی الجواد المحضل یعنی وہ سخی اور بہت زیادہ فضل اور احسان کرنے والا سخی اور بہت زیادہ فضل اور احسان کرنے والا وکیل گنگا الکریم العزیز یعنی بہت زیادہ عزت والا کے معنی بھی ہیں اور ہر چیز پر غلبہ اور قدرت کے ساتھ صاحب عزت والا اس کو بھی کریم کا معنی ہے تو اس عبادت کو جو ہے اردو تجربہ میں نالا نے کہا وہ بھی ذرا بتا دوں تو انہوں لرآن کریم یعنی خیر کثیر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے عرب اسے بھی کریم کہا جاتا کہ عرب اسے بھی عالیم کریم کہا جاتا ہے عرب جو ہے اسے بھی کریم کہتے ہیں ٹھیک اسے بھی کریم کہتے ہیں جس کا نفع مسلسل ہو اور سب کے لیے اس نفع کا حصول آسان ہو تو ایسی چیز کو عرب جو ہے کریم کہتے ہیں اللہ کی کرم یہ ہے کہ وہ پاک بدن کسی بدونے کسی ارتقاء کے بندوں کی بدعن کسی اشتقاء کے ابتداء نعمت عطا کر لیتا ہے بندے نے کوئی اللہ خوش کرنے والا کوئی کام نہیں اللہ ابتدا بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہ گار سے درگزر کرتا ہے یہ سب اس کی کریم ہونے کی واضح دلیل اس کی بزرگواری کی واضح دلیل ایک کول یہ بھی ہے کہ کریم یعنی سخی اور احسان کرنے والا الکریم یعنی الجواد والمحجل احسان کرنے والا ایک اور قول یہ کریم یعنی عزیز یعنی عزت بخشنے والا ساب عزت اور ہر چیز پر غلبہ والا یہ معنی بھی تو اللہ تعالی میں یہ سب معنی موجود ہے اس لیے کل بتایا تھا کہ کریم کا لحاظ جو ہے انتہائی جامع یعنی ایسی ذات جو ہر قسم کے اخلاق ہے تھا تمام اخلاق کے کاملا کا حامل ہو اور اس ذات کو عرب جو ہے کریم کہتے ہیں اس کا متبادل ترجمہ کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتی اس لیے اس کی مختلف ترجمہ ابھی لوگوں نے کیا تو یہ ہو گیا الکریم کی توضیح یعنی جی؟ اب اللہ کو الکریم سے بخارتے ہیں لا الہ الا اللہ الکریم یعنی اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اور وہ کریم ہے یعنی وہ ایسی پاک ذات ہے جو نہایت سخی ہے نہایت خیر و بلائی والی ذات ہے نہایت احسان فرمانے والی ذات ہے اور ہمیشہ احسان فرمانے والی ذات ہے ایسی ذات ہے بندہ کسی نے کی کہ مستحق ہوئے بغیر اللہ اس کے ابتدا نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اس طرح کے سارے معنی اس سے خریم کے معنیٰ کے اندر اور اس ستار جو ہے یہ اللہ کے آسما سوچنا میں سے ستار یا ستار اسم ننانوے آسمِ اعظم میں ایک آخر میں یا ستار ہے تو یہ سترہ یست روست رنس ہے اس کے معنی چھپانا ڈھانگنا حفاظت کرنا یہ معنی قاموس جدید میں لکھا ہے اس کے معنیٰ فیلے اور استر مضدر بابِ نثر اس کے حاصل معنی کسی چیز کو چھپا دینے کے ہیں اور شتر و سترتن یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں عرب جس سے کوئی چیز چھپائی جائے جس سے اس چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو چھپائی جائے تو استار مبالغہ کا سگا ہے ہاں جی اور یہ پر سارا معنی جو ہے نا محردات راغب میں لکھا ہوا ہے ستارہ استار کے معنی میں یہ جو معنی لکھا ہے ہاں جی کہ اس کا معنی اجوال قاموس الجدید میں چھپانا ڈھانکنا حفاظت کرنا معنی لکھا ہے محردات راغب میں استر باو نثر اس کا اصر معنی کسی چیز کو چھپا دینے کے ہیں اور شطن و شدرتن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز چھپائی جائے وہ چیز جس کے ذریعے سے کوئی اور چیز چھپائی جائے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ستار کہتے ہیں ہاں اللہ اپنے لطف کرم سے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں چھپاتے ہیں ورنہ زین گرمی اگر اللہ ہماری گناہوں کو نہ دے سب ظاہر کرتے جس طرح سابقہ بہت سے قومکل ہوتی ہے تو کہیں مو دکھانے کے قابل نہ ہوتے ہر ایک دوسرے سے چھپ کے رہتے بھاگ جاتے ہیں ہاں جب انسان کے سارے گناہ آشکار ہو جائیں سب دیکھ سکیں ہاں کہ اپنے گناہوں کو نہ چھپا سکیں تو ہم معاشرے میں کیسے رہ سکیں گے لیکن وہ اللہ جو پردہ ڈالتا ہے تو بندہ خیر نے جو اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جو سونایا ستار مبالغ سے سڑائے یعنی بہت زیادہ چھپانے والا بہت زیادہ ڈہنے والا بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہاں جی اب ترجمہ دعا کا کیا ہوگا لا الہ الا اللہ کریم ستار یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ذات وہ جامع کمالات کے مالک سخی فیاض اور بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے یہ ترجمہ جو ہے میں نے دوسرے جو تراجیم باخشید کا علامہ وغیرہ کا یا دوسرے علماً کیا وہ ترجمہ سے ہٹ کر میں نے ترجمہ کیا ہے کیونکہ یہ ترجمہ جو ہے اس کی سارے لغوی معنی کو سامنے رکھ کر ایک جامع معنی کی سچ میں جس میں کریم کا بھی واضح معنی ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ستار کا بھی تو جو ہے اللہ کے سوا کوئی معاونہ ہوئی کریم کے معنی میں یہ سب معنی ہے وہ جامع کمالات کے مالک یہ بھی سخی، کریم کا ہی معنی ہے سخی فیاس یہ بھی کریم ہی کے معنی میں اور بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈانے والا یہ استار کے معنیٰ ہے جی تو صاحب خیر کثیر ہیں جی اور بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈانے والے اللہ کے سوا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ کریم ستار کے ایک دوسرا تجمہ یہ بھی ہے دونوں تجمہ بَیر نے ہی کہنے کی کوشش کیا ہے مختلف توحال ایک تجمہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو لا الہ الا اللہ کریم ستار یعنی صاحب خیر کثیر فیاض اور بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ کریم ستار اور اس کا ایک دوسرا جو انصر صابری صاحب نے کیا شرح اولاد خطیہ میں وہ بھی مختصر ہے انہوں نے تجمہ لکھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑی بخشش والا پردوش ہے انہوں نے کریم کا معنی بخشش والا تجمہ کیا ہے اور ستار کا معنی پردوش معنی کیا ایک مختصر ترجمہ کیا تو اس دعا کی توضیح جو ہے یہ ہے اظہن گرامی اللہ تعالیٰ جو ہے گیر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہاں جی خیر کثیر خیر کثیر و برکت عطا کرنے والا بھی ہے ہاں جی اللہ کبھی سخت گیر بھی ہے لیکن بہت زیادہ خیر کثیر نہایت کثیر خیر و کثیر جو ہیں اللہ تعالیٰ سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت کثیر خیر و برکت عطا کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ انسانی عیوب کو دیکھتے ہوئے اللہ کی کرم یہ ہے کریم ذات کی صفت یہی ہے نا ہاں بزرگوار ہندو سے الفاظ ہیں بزرگواری کی نشانی یہی ہوتی ہے وہ انسانی عیوب کو دیکھتے ہو ہاں دیکھتے ہوئے بھی پردہ پوشی ہاں جی کرتا رہتا ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی بھی گناہ کو نہیں چھپا سکتے ہاں تمام اللہ کے تمام موجودات انسان سمیز اللہ کے سامنے جس طرح ہمارے حتھلی میں کوئی چیز رکھا ہو کچھ سے بھی زیادہ واضح اور اشکار انداز میں اللہ کے سامنے حاضر اور موجود ہے تو ہمارے اعمال کردار اللہ سے کیسے معافی ہوگا لیکن ہمارے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالی جو ہے ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں ہیں جی؟ وہ انسانی عیوب کو دیکھتے ہوئے بھی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے رزق میں جی کمی نہیں کرتا ہے یہ توضیع جو ہے شرح اور میں انہوں نے لکھا ہے طالب الری میں یہ دو صفاظ دو لائن جو ہے اور ستار اللہ تعالیٰ کی ستاریت کو جو کو جو سمجھ میں آئے وہ تھوڑا توضیح دے رہا ہوں تو الکریم ستار کریم ستار اللہ تعالیٰ کی ستاریت کو اس صفت کرم سے ملا کر ذکر کرنے میں یہ لطیف نقطہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کریم و بزرگوار وار ہے اور اخلاق حسنہ کے تمام صفات سے بذات متصف ساتھ ہے لہذا اللہ بندے کے بارے میں سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے باوجود اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور اس کے پردہ دری نہیں فرماتا ہے اور اسے ہر طرح کی عذاب و غرف کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ صرف فوری معاخذہ کر کے عذاب میں مبلا نہیں کرتا ہے بلکہ اگر بندہ توبہ کریں تو فوراً اس گناہ کو مٹا دیتے اور بخش دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کے گناہ کے بدلے نیکی لکھ دیتے ہیں یعنی نہ صرف گناہ کو باشتے ہیں گناہ باشنے کے بعد اس پر نیکی لکھ دیتے ہیں یہ وہ اکری اللہ ہے کیونکہ اللہ کے کی صفت کرم اس چیز کے معنی ہیں کہ بندہ کے ہر بندہ کے پردہ دری کریں یا فوراً اسے سزا دیں جب اللہ نے خود کو کریم سے متصف کیا تو اس کے یہ صفات اس چیز کے معنی ہے کہ بندے کی پردہ دری کریں اور فوراً اسے سزا دیں کیونکہ وہ پاک ذات کریم اور بزرگی کا مالک ہے تو یہ اس کے کرم اور بزرگی کے منافع اگر اللہ فوراً جو ہے بندے کی پردہ دری کریں اور اس کو فوراً ازا دے سزا دیں جیسے اللہ نے اپنے عباد الرحمان اپنے خاص بندوں کے اوساف میں بیان فرمایا وہ اعزاز ہو ہے فرقان میں وجزا مر بلّمر خرام جب یہ عباد الرحمن اللہ کے بندے کسی ایسے مقام سے گزرے جہاں لوگ اللہ کا یا اللہ العب میں مطلع ہو تو وہاں سے بزرگواری کے ساتھ چل پڑتے ہیں عباد الرحمن اور چشمپوشی کرتے ہیں اللہ کے بندے ہاں جب انسان جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کے صفت کی تمجید کر رہے ہیں تو جو ہے ترجیح کر رہے ہیں تو اللہ خود کیسے اپنے بندوں کی گناہوں سے درگزر نہیں کرے گا اللہ ضرور درگزر کرے گا اور بہت جائے گا صرف ایک شرط ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے ایک شرط کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے ہاں جی اپنے کارتون سے نادم ہو کر اور اللہ سے معافی منگے چنانچہ الََََََََََََََخود قران فرمايايايايايايہ وسلم اللہ ہيں لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ سر ترسيم خام ہو جاؤ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا کیونکہ میں غفور الرحیح ہوں اللہ نے قرآن میری صحت سے پہلے والائے دی ہے اللہ نے آصر اللہ تک میں تمہیں رحمت یکقرض وجامیہ میرے گناہ گار بندے حد سے گزرے بندے ہاں جی اللہ اپنے اللہ کے رحمت سے تم نامد مت ہو جاؤ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھاگ دیں گے گ بڑا وغنے والا مہربان ہے اس کے بعد یہی آیت ہے پانی وسلم اللہ, اللہ, اللہ بس ایک شرط دو شرط ایک تو اللہ کے تلپ الٹا ہوا اب آج کے بعد اس کے انکم بلب کہتے چلو تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بھاجائیں گے لہذا لا الا اللہ ال الہ کریم کتنا خوبصورت اور پیارا جملہ ہے گرامی اس کو چکھنے کی کوشش کریں اور پورے عاجزی سے خلوص دل سے پڑھنے کی کوشش کریں میرے دعا اللہ تعالیٰ سب کو ان مقدس دعاؤں کو کی گہرائی سے سمجھ کر ان کو بامعارفت پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین رب العلیٰ